الحمد للہ, للہ وقف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 سد خلا ان الله يسلون على اللہ ملا کتوں سلو نال بابا دلند سلات سلام علیک یا, یا رسول اللہ سلا تو سلام علیکا یا سیدی یا اپی بلہ سلا تو سلام عالی کا یا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله چشم گریا مذرائ دینی بوتی رہی چشمے گریا مذرائے دینے نبی بوتی رہی گلا کٹ گیا اور نماز حق ادا ہوتی رہی چشمے گریا مذرائے دینے نبی بوتی رہی گلا کٹ گیا اور ممازے حق ادا ہوتی رہی شمر کا خنجر بلوے خشک پہ چلتا رہا شمر کا خنجر گلوئے خشک پہ چلتا رہا بز میں حق روشن رہی ہب کا دیا جلدارا سر شہیدان محمد کے ہوئے نیزوں پر بلند سر شہیدان محمد کے ہوئے نیزوں پر بلند خدا نے اور اونچی کی قدر و شان پہلے پہ اپنا سودا بیچ کر اپنا سودا بیچ کر اپنا کر گئے اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے اور کون سی بستی بسائی تاجرانے اہل بیت بے اجازت دل کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں بے اجازت دل کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں خدر و شانے بے ادب گستاخ فرقے وہ سنا دے اے حسن بے ادب گستاخ فرقے وہ سنا دے اے حسن یوں کہا کرتے ہیں سنیں یوں کہا کرتے ہیں سنیں داستان اہل بیر سنا لمبیا جل اندر فریاد و ہے مجد کریم سونا فقیر و حقیر دل, دل دماغ زبان و نگاہ ذہن و ہر طرح غلطی خزا تو فرماوے صدقہ حبیب حبیب محبوب کریم شفی البین مومنی دمل جاؤ محا مرکز ہدایت محبوب رب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا ہے العالمین نیاز حق بولنے دوست نے غالباً جس طرح مجھے پیدائش خوبصورت اور مسرت موقع د مولا تالا دی ہوئی نعمت دا اسے دی دینا اس رنگ دے اندر ادا کیتا ہے جو ت فتگو سننے سنا موقع مل رہا ہے گدینی ایمانی اندر اجڑی پجڑی دنیا میں گفتگو دی محفل شریف کا اللہ بلال دعا ہے مالک جس طرح ماحول معاشرت کی روش طریقہ چل رہا ہے سے کہ خوشی کا ویلا ہو گئے پھر رب یاد نہ رہندا جیویں شعر ہے نا علامہ اقبال علیہ الرحمۃ اس دائرہ کو ہن میں ہے خرص بند पुजारी انجیدہ بتوں سے ہوں ہیں خدا یاد آتا ہے اگر اللہ یاد نہیں آتا جی اگر شادی بیاہ ہوئے تو کجر یاد اولاد اللہ بیٹے ورگی نعمت نسیح فرما گجری اور شرابہ یاد اندیاں جس طرح انہاں نے معاشرے دی روش تو ہٹ کے اہتمام کیتا ہے اللہ رب العالمین دعا کرنے ہیں انہاں دے بیٹے نو جس طرح معاشرے دے درک مول بنیا ہوا ہے اس تو ہٹ کے سونا تو اعلی انتہی عظیم کردار نصیب فرماوے دوستو بات ہے کہ میں دے سامنے جتنا کو وقت اللہ اور بلالمی منظور ہوا جس موضوع کلام کرنا ہے گفتگو کرنی ہے اس کا عنوان کیا ہے اس ذہن چ رکھ لو علامہ اقبال ایک شعر ہے جو آج موضوع سخن ہے وہ ہے کی محمد سے وفات تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لاہو علم تیرے میں انشاءاللہ شاء اس شعر سمجھاوا گا جنابران کہ علامہ اقبال نے فرمایا ہے ضرورت نہیں آپ نے فرمایا ہے رب دیا بندہ جگ وفا کرنا اس دنیا کے انسان وفا کرنا اپنی جان ن بھی ہے مال بھی ڈھیر خرچ کرنا وفا کا نتیجہ کیا ہوتا ہے سوائے رون دے تو ہون دے پریشان ہون دے دل تر کھ نہیں لگتا ایک ذاتی ہے کہ جند نال وفادا محبت بننا تیرا کم سی ہن لوح بھی تیرا ہے قلم بھی تیرا ہے میں <صفحل> ہی دیتے جا کے اگے وزا کرنا بحث کرنا قبل اسے کہ میں اپنے موضوع حوالے گستگو کرا خطاب و بیان واض و تقریر کے حوالے عموما یہ دیکھنے اندر آیا ہے لوگاں دی طرفوں کی گل کیتی جاتی ہے یہاں دا انداز بیان گفتگو دا طور طریقہ لبو لہجہ آم مرجہ اندازے بیاؤں اندازے خطابت تو ہٹ کے گفتگو عموماً محبت دا نرمی دا پیار دا لہجہ کم شدت خولا نبائی اور کلام دے اندر ترسی ایک قدر غالب خالب ہوئیے میں چاہنا کہ اپنے بھائی اپنے دوستانوں اتنے حضرات جہاں محبت لے کے پیار دنال گفتگو سننے واسطے آئے دے سامنے اگر میری گفتگو دے اندر اگے جا کے سختی سب سارا خیر ہے آدھیا واسطے نہیں اگر آدیا واسطے ہے تو یاد رکھو نیت چ برائی نہیں نیت چ سختی نہیں حقیقت ہے کہ اس قوم نو چورنا ان کے دل زمیر کے دروازے دے دستک دینا یاد رکھو دستک دینی ہوئے کہ کا بندہ بےدار ہو جائے اٹھ کے دروازے دے آئے تو یاد رکھو کنڈا کڑکانا پہن دروازے مارنا پہن آواز نکل دی اگلا ہے ہوں ایما جدو مر جان ان زمیر مر جان مرجا ہو جان دے خیرت ختم ہو جائے دے خون کرمی دے ختم ہو جائے اللہ دے نبی فرمان اور سلاف دے, دے دل سبھی دے دروازے دے دستک دینی دیئے کہ اٹھل اُن پتا لگے اصرا دارس ہاں جنہوں نے خیبر قلعے ہاتھ پایا تک کت کے برا سٹ دتا ہے تو اتنی کثیر تعداد شریک ہونا یقین محبت نو دین دنال لگاؤ اور الفت نظاہر کردہ ہے میں ایک مثال دے کے مس اللہ سمجھانا جانا امید بڑی اس مثال د گل دل دماغ ادھر دیکھو شاید جناب نے کدے غور کیا ہوئے بلکہ یقیناً دیکھا تو ہوئے گا اج میں غور بھی کرانا اے بیبیاں جس وقت کپڑے ہیں کپڑے ہیں کٹا مٹھی. دیکھو میں سفر کیتا ہے آیا کپڑے کافی گھٹا آیا ہے ٹھنڈے کھٹا اتر گیا ہے سابن وغیرہ لگانے دی ضرورت پیش نہیں آئی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کپڑیاں نو خالی مشین دی اندر پا دینا ہی کافی ہے باہر نکالیا جائے کپڑے اجلے ہوئے صاف چمکدار ہو جاندے ہیں مشین اندر بھی جڑے گیڑے کڑایے گئے دار کھن مگر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ داغ اتنا گہرا ہو جاتا ہے جڑ پکڑ لیننا ہے خالی سابن بھی مارنا ات برش پھیرنا کافی نہیں ہوتا کپڑے نو اکٹھا کر کے بیوی بی اپنے سامنے رکھ ہیں انہ کے ہاتھ کے اندر ایک ڈنڈا ہوتا ہے ڈنڈا جس کی آخر ہو آخر آخر ہوسلسل چلا دیکھو نا آخر والے آخ د بھی انہوں کا ختاب کیا صرف ڈانگا ہی چل رہی ہیں میری گل سمجھو نا بھی ختاب کیا ہے سوائے کچھ نہیں گل سمجھو اللہ نے اس جگہ بڑی سمجھ والی گلا رکھی ہوئی نے اگر کوئی اک کھول کے دیکھے بات ہے سامنے کپڑے کا ڈگ لگا ہے بی بی دے, دے اندر تھاپا ہے کسی دا دل توڑنا اچھی بات نہیں ہوں مثال والے غور کرو تھا <publicity> میں بٹن مگر صحیح دسو تھاپا چلا رہی ہوں ہوں مقصود بٹن توڑنا ہے یا اندر میل کہہ رہا اندر محل کڈنا ہونا یا بٹن توڑنا ہو بجانا یا سوارنا ہونا ہو مگر تہن پتہ ہے تھاپے چل رہے اس وقت سوٹ تے کپڑے دا حال بہت برا مگر اے حال بیوں بی بی کرتے کر دیے, کر دیے؟ انائے وہ بی بی کیوں تھا پہ چلانی ہے کپڑے کا حال کیوں بھی بجانی ہے مجھے آخری میں حال مجا نہیں رہی سدھار رہی ہوں میری مجبوری ہے کہ میں اے کپڑے اپنے سر نو پیش کرنے اگر تاخ ہوئے پھر دائی پسند نہیں کرے گا سونے آئے اندر اگر جے تھاپے چلن اگر سخت لفظ بولن تے مقصود یاد رکھ لو کسی دا دل دکھانا نہیں سی اندر جڑی روح دا حال گندہ متا ہو گیا ہے محل نو دارنا سی. اے تیرے جڑی بی بی ہے اس نے کپڑے ہیں اپنے سائی نسا اپنا دل وکھانا ہے مدینے تاجدار نشتار مارا مارا میں شاید جنابن دوسری یا تیسری یا چوتھی کتاب دیکھا ہوا دھوبی کھاٹ ایک بندہ ہے مجھلی بنی ہوئی ہے نے اپنے ہاتھ کے اندر سوٹ پکڑا ہوا ہے اگے پتھر پیا ہے. پتھر چلا جن اردو اندر آخر دن پٹک پٹکی آخر مار دے کہ آخ دے یہ بہت گہرا ہے داغ بہت گہرا یہ پتھر مارنا है داغ دا نکلے گا سونے خطاب ہوٹل نہیں کھولے ہوئے تھوپی گھاٹ نے اندر دی دنیا نو اجلا پجلا پتا جی وہ کپڑے داغ لگ جان اللہ دی عزت کی خسم آئے نو پتھر دے مارنا پہ اگر روح بیمار ہو جائے اگر اندر دی دنیا اجر جائے اگر دل دی اندر اللہ دے پیار اللہ دے رسول دے رسول پیار تو ہٹ کے دنیا دا پیار عورتوں دا پیار مال دولت دا, دا پیار دا پیار اگریزا دا پیار, دا پیار، دی تعلیم و تعلیم دا پیار وہ جدو دل دی اندر آ جائے دل دی دنیا گندی مندی ہو جائے پھر اینو اجلا کر نماز دے چمکا واسطے چشتی فکیر کے میں گل مزید ہو خول, خول, خول, خول, خول, خول. گل ذہن جائے ادھر دیکھو اگر فقیران تے اعتراض ہے تو اعتراض تے بیوی بھی جائے گا پی تو تھاپا کیوں چلایا تو بٹن کیوں توڑیا انہیں تو آخنا ہے میرا مقصد بٹن توڑنا کدوں سی اے بےچارا آپ چلیا میرا مقصد نہیں سونے کو ناراض ہو جائے اچھا خیرت گل کریے کہ بہن مسلمان دی ہوئے انستے کردار ان کردار ٹی وی دیا کجریاں کا نہیں واسطے اگر کردار ہے ع قسم کل جنت دیا ہورا ایک پاس سہارا چادر سہارا پاکست ان پاکی ان کی تہارت ایک پاس مقابلہ نہیں ہو سکتا مسلمان دی تھی واسطے ہودا دا کر دل دماغ بنا چاہے جہمت والا دہارے مدینے کا اپنے چار یار مسکرا کے فرماوے دیکھو میرا گلا علی آ رہا ہے ادھر دیکھو دوستو بات یہ ہے اگر کوئی بندہ آخ کہ داخ کئی بار داغ کئی بارا تھاپے دارا, چلان تو بغیر, دارا، دارا، بھی بھی fada, تو بغیر بھی اتر جان دن تھاپے چلان تو بغیر بھی اتر جان دن پر سونے او داغ ہور ان دن جیرے ساڑھے داغ ہے نا ساڑھے داغے ہو جیرے داغ نہیں یہ تھاپیاں تو بغیر جانا نہیں سنو میں مثال دینا نا کال انشاء اللہ رجیز انتہائی واضح اور ذہن دے قریب ہو جاسی۔ قرآن جاؤ. سنو دوستو شاید قانو یاد ہو, شاید یاد ہو کہ حالے تک اس سرزمین اندلس سپین کی دھرتی اور پہاڑ جس کے نال موجا مار دلا تم خیز موجا مار سمندر کشتیاں ساڑ کے جنہ آسکا نے اسلام دے چمک دے ستارے نے او عظیم شیر کہ جنہ دی جوانی ت اسلام فخر کردہ ہے جنہ نے دیا آزان دلند اگر تینو مولا دل کی اکھ دے دل دن دے, دے تو آزان دی ہال تک بھی گونج گونج کے تیرے میرے نال ٹکرا کے خفلت دیا چادر پاڑ پاڑ کے مینو اٹھا رہی ہیں اٹھے تو دوارے سے؟ او فرزندان اسلام شیران دیا تاریخاں پرانیاں نہیں بالکل خرید دیا او لوگ او مسلمان جڑے قدے آزان دی آواز مولا دینا تو جان دین والے ہوں کیا وہ قوم ن تاریخل گیا ہے جدوں لاہور در کرفیو لگیا ہے آزانا بند ہو گئیاں ماں نے آخر نو بیٹے نو کھڑا کر کے فرمایا پترو وفا دا اج حق ادا کرو میں آدھا خون دودھ بنا بنا کے پلانی رہی ہوں ماں تھو سامنے کھڑا کر کے اپنے دھد کی قیمت کا سال کر دیے وفادار فاشار بیٹھے آخری نم زبان ہیلا بیٹھے شیر بھی ہن جان بھی ہن بہادر بھی ہن تلیر بھی ہیں تو زبان حرکت دے اندر لیا تیری زبان حرکتیں جائے گی اصیاں جانا لٹا دیا گے ماں نے آخیا بیٹا اج مستدا اندر آزان دی آس آز نہیں آ رہی اج مستدا پکار پکار کے تھانوں بلا رہی ہے کون ہے وہ جرا جانی لٹا کے لاہ دی آزان نو بلند کر چھوڑے گا پتہ جانی کس کم دی آواز بلند کرو نوجوان بیٹا بازار بازار آ, آ کے کن کے اندر اگلا پا کے او جدو مستانہ آواز دواز او او جہی آشکر دلانو مست کر چھڑ دیئے او آواز جدو اٹھی اللہ اکبر اللہ اکبر ادر گولیاں ایک قطار کنڈ در آجیے آو اور نوجوان زمین تے گریا بہت ہوا روح آفا سی پرواز کر گئی چھوٹا بھائی دوڑیا ماں دے آیا آتا ماں میرا بھی چہید ہو گیا ماں نے آخر گل بات کری پہ دس اذان پوری ہوئی ہے یا نہیں ہوئی آخر اماں نہیں فرمایا تبا ہو جا میرے سامنے وہ جو دو آزاد مکمل ہو جائے نو بیٹے اللہ اکبر اللہ اکبر پہلا شہید ہوا اللہ ہو اکبر اللہ اکبر دوسرا شہید ہوا شاد اللہ الہ الا اللہ اللہ اشد اللہ اللہ تیسرا شہید اور نو بیٹیاں دیا پولادی آزان مکمل ہوئی ہے اور اورانی مادی حسن دے پیچھے اپنی تباہ کر دے نالیا قسم خدا دی کر کے آنا جدو ماں نے لاشا ویک رو ہی نہیں پی نہیں چینے مارے خوش ہو کے آسمان والے آدھی ای مولا اے میرے جوانہ دی قربانی قبول کر اے پامے جان دے گئے پر میں خوشاں تیری ازان نو تو پورا کر چھوڑا میں کچھ موازنہ کرانا چاہنا کہ داخ کس حد نو پہنچ گئے کہ کدے وہ ویلا سی آزان داستے ہو جان نیچ ہو جان گیا ہو جان، نانو سرخی پاؤڈر والیاں لڑکیاں دے نال، کپا مار کے و سواد آدھے پر ایسا ویچے مولا, دے آش مولا دے نال پیار لو، کے آشکوں مولا دار کرنے ہر سے لٹا کے جسم کٹے جی نوکے چڑھ جا تے چڑھ کے قرآن دیا تلاوت کرتے سواپت میری گل سمجھ رہا ہو یا کوئی نہ ہو غار کر دے اندر در دا خون جوش مار اپنے سی تاریخ نو پہچان اپنی عظمت و شان دیا کہانیاں اپنے عروج دیا داستان نو پہچان یاد رکھ تیری میری دے کوٹ، اندر کوٹیاں دے اندر نہیں ج خوش ہو جڑے مری علی ورگے ہوں دیراتا نو اٹھ کے پسینا جدو جسم چ ہے ان دل کا مراج ہو میں دس گہرے ہو گئے کتنا دل اندر جگہ پکڑ گئے دوستو جری قوم بن کے آخر ویک آزان دے نال تو میں کیا اثر کیا عشر کیتا صحیح دسیا موبائل کھولیا ہوا ہے یا گھر اندر ٹی وی چل رہا ہے تاریخی مرضی کی فلم ہے تہاڈی مرضی دا کانہہ ہے اپنے دل ضمیر کو پوچھ کے ذرا فیصلہ لے کے تے پھر جواب دیا جے جو ہی اعظم دی آواز اٹھدی ہے اذان دی آواز بلند ہوندی ہے مسجد دے وچ چوپکاراں دا لا پکار اللہ اکبر اللہ اکبر میں پوچھنا او مسلماناں دس, دس اس وقت تیرا دل کھچیت کھچیت کے کنجری دے گانے والے پاس لے جا رہا ہوں یا مولا کی اے اے شور برپا ہے دنیا سے مسلمہ ہوئے نہ جی کہ کہیں موجود اپنے دل کو دل دا تعلق ٹوٹ ہے اور آدی روح اور, دل مدینے دی تاج دار اور محبت والے نبی تو دور کتنا کر بیٹھے ہاں یہ درویخ جدو آزان آدھی ہے دل سو سو مولوی نو گالا کڑھتا ہے کباب ہڈی بنا میرا سواد خراب کرتا ہے میرا سرور خراب کر دیتا ہے دوں ادو حال کیا ازان دی آواز سن رہا دی جان جا رہی ہوں کدو بند ہوئے صحیح دسیا جے غور کریا جی توجہ کرا جے جی. اپنے دل کو دسو کیا یہ چل رہا مٹھی کر یہ مولوی تھوڑی جی اجان لمبی کر دے ہائے ہوں کیا سلوک ہائے آواز اے اللہ دا نام بند کدو ہے محبوب لگے گل نہ نبی ہوا سو والے ہی سنا تسلیم آپ بیمار ہوئے بیماری کی وجہ آپ دا جسم شریف لاور ہو گیا لکھر والے نے بڑی بڑی گلا لیا نے کہ جسم دے اندر کیڑے پی گئے خیر ان کی گل نہیں کرنی چاہیے بیمار ہو گئے اٹھارہ سال تک بیمار رہے کم بیش اٹھارہ سال تک بیمار رہے جاتے تندرست ہوئے تندرست ہو گیا بیماری تندرست ہو گیا دس بیماری سواد آتا سی سواد سرور لس حالت چاہیے بیماری کی حالت یجنا بیمارا تندرست ہو گیا حضرت اوبر سلا تو تسلیم دا جواب سنیا جی آپ کے فرما نے انکار نہیں کردا مگر ساتھ مینو بیماری آیا ہے وہ صحت دے اندر نہیں آیا حضور کیپ نے فرمایا آپ نے فرمایا جدو جی میں بیمار ہویا بیمار ہویا سا جدو ادی رات کا ویلا ہوں تکلیف زور مار دی تکلیف زور مار دی میرا جسم لر جا سا ہل جا سی ہل جا سا پر پروسے ویل مولا دی آواز میرے کنا چ پی سی دس ایوبہ تیرا کی حال آ فرما نے یہ جدو آواز کنا چ پی سارا پیڑا بھل نے اور یار نے پیڑ دیتی ہے پر پوچھ دے لیا تیرا کی حال ہے سجنا توجوائیں سجنا دل دماغ جدوڑی پیار والے نہیں رہ گئے او محبتہ والے نہیں رہ گئے جڑی دل کی جہی دل دی دنیا سی اے محبت مستفا دے پانی نہ لگی وجہ ہو گئی سونے در اسا جو خطاب کرنے تکریر کرنے آواز کرنے اور سخت گلا کر بیٹھنے مقصد کیا ہوتا ہے او مسلمان کچھ اپنی تاریخ پر، و تینو سواد فلما دیکھ کے نہیں آنا اگر سواد آنا ہے مولا کے قرار دیا تلاوت کر کے بزرگ فرما گئے تت اللہ کران من تلا دل قرآن پر مایا سارا دہاڑ گپا چندگی برباد کر دینا سواد دینا پر دے رہا سواد مولا مولا تلاوت بات ہو جی فلما نال سواد نہیں آدرخ کجری حسن ویک ویک کے سواد نہیں آ کے ک دا مومن دل مچل جا کی قرآن شیشے مستفا نظر آ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق استاد مرادب علی شاہ صاحب تو جو سب نظر بولو سبحان اللہ. گل میدان آئیے تو سنا چڑنا وا اس بعد پھر تھی گلا سنا وا کی محمد فاتو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے ہے ادھر محجوب شریف ایک جو سی جوانی چڑیا بڑا نیک بخت سی جنابے والا معاشرے نو چھوڑیا ماحول نو چھوڑیا ہے اپنی جبانی نو دیوانہ نہیں آن دتا آخارا لایا ستر, ستر سال تک مولا دی عبادت کردار اسی طریقے ڈھل گئی ہے اپنے آپ کابو رکھا ہے وہ علی شیرے خدا اور ادا ہے وہ جڑا اپنے دل تابو پا کے نفس نت پا کے تو ہٹا کے تر مصطفیٰ دی اندر رول چھڑ دا اے تو جو سجنہ سبحان اللہ جوانی بیت گئی, ہے حال جندر اون دی نہیں بیت گئی ہے حضرت موسا کریم کریم اللہ علیہ ہی سلا دا تسلیم دور مولا پالا نے فرمایا اے میرے فلانا غار دے اندر غار دے اندر ایک بندہ ہے ایک میرا بندہ ہے وہ اللہ اللہ کر رہا ہے وہ ساڑھی یاد کر رہا ہے وہ سنو یاد کر رہا ہے جا کے انہوں میرا پیغام دے رہے کہ مولا نے پیغام بھیجیا ہے تیرے محبوب نے تیرے رب نے پیغام بھیجیا ہے در سال دی عبادت رد کر دیتی ہے میں انہوں قبول نہیں کی تا کر دیتی ہے موسیٰ قریب نے جدو سنے آئے آپ کے ذہن شریف دے اندر خیال پیدا ہوا کہ میں جدوں یہ پیغام رہ کے روا گا جدو سننا سر سال مولا دی کی عبادت ساری رد ہو گئی کوئی شہ بھی قبول نہیں ہوئی خیر موسا کلیم دے اندر پہنچے نے پورا کر رہا ہے مولا تارا دی دیوار گاہر ہو رہا ہے آن مولا راضی ہو جا مولا تو راضی ہو جا اسا تیری ملاقات دا شوق رکھنے اسا تیری دیدار دا شوق رکھنے ہائے ہائے سونے او وہ شوق رکھن والے وہ شوق رکھن والے دنیا تو اٹھ گئے اٹھ کے رون مولا ارواح اندر ربھی کم اس آواز نو ترس گیا دوبارہ سنا دے وہ سنیا اے لوگ دنیا تو اٹھ گئے خیر موسا کلی ملا علی سلادی آپ جدو غار دے گئے آپ اس نوجوان دینے دے ہوئے آپ نے فرمایا میں نے موسیٰ کریم آخدے نے آپ نے پیرا چاہ دیگئے میری بڑی خوشبختی ہے رب نبی ہے میرے کو لائے آپ نے فرمایا ایک بڑی سخت خبر رہے کے آیا ایک بڑی بھاری خبر رہے کے آیا جا کے ستر سال کی عبادت رد کر ہے مولا نے فرمایا میں مولا دا پیغام لے کے آیا وا جان سنی ہے خدا دی ساتھ کریم نے عجیب آج نہ دے اندر اٹھ کے جن جنوخ نچن لگ پیا ہے کجی ادھر بجتا جا رہا ہے کجے ادھر بجتا جا رہا ہے واہ واہ کرد واہ واہ کردہ موسا کریب نے فرمایا اے بندے خدا دیا تر رونا چاہی دا سی تیرے ستر سال دی عادت رد ہو گئی ہے اے آخر نجائی عبادت اس واسطے نہیں سرکیتیاں قبول کرے وہ قبول کرے نہ کرے یہ اندی مرضی ہے پر انہیں کسی کھاتے تالیا ہے ناراعب تقبیر نارائسال ناراع تحقیق نعرہ ہوسیا امام الخال کشتی اعظم اربو اعظم کشتی فضرام صاحب تو جو ہے نجنا دھر اکڑ بولونا سبحان ادھر ویخنا سجنا وہ نوجوان آخر ہے موسا کلیم عبادت اصا کرنی ہے قبول کرے نہ کرے بے نیا پر سونے موسا کلیم سنو کسی کھتے سے لکھا ہے کیونکہ جدو دسروں کی عبادت قبول نہیں کردا او وال پیغام نہیں بھجدا سڈے وال پیغام بھیج رد آدی سواد کر جناب والا یار کے بلاوے وہ عاشق آشک ہوں اگر یار ٹڈے مارے وہ جی سینے لاوے تا خوش ہوں اگر ٹوڈے مارے تا خوش ہوتا ہے آئے پر یاد رکھ لو یہاں گلا جنہاں نے دل دے دتا ہے عورتوں پتا نہیں لگے گا جہی فلما اندر اپنی زندگی بسر کرتے انہوں نے پتا نہیں لگے گا خیر سونے ادھر میں تیرو سمجھاوا اللہ میں اکبار رحمت اللہ نے فرمایا کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کالا لاہو قلم تیرے تو جو ہے نا سجنا ادھر بولو نا سبحان اللہ ادھر وا سجنا گل سنانا نا وا گازی گل سنا کا جناد آ گیا سونے سن تلتے بیٹھے آ بے وفاوا نو وفا والا نہ سن جدو آپ کا جناد آ لاہور آپ پہنچے سید دیدار علی شاہ صاحب عدیسی الوری رضی اللہ تعالی وہ سونے ہوں آپ جنادہ پڑھاؤن واسطے آپ جنادہ پڑھاؤن واسطے اور جنہوں جنابے والا مجمع دل در آئے آپ دی گل سنان ناما آپ دی گل سنان ناما قیدے دی بھی صلاح ہو جائے گی آپ نے ایک شگرد تھی آپ نے کول پردہ تھی انہاں دماغ خراب ہو جائے وہاں بھی انہیں کول ٹر گیا ہے وہاں بھی کول چلا گیا ہے غلام رسول غلام رسول اندر نام سی انہوں نے نام بدل دیا ہے غلام رسول کے بجائے چھیا ہے غلام رسول کے بجائے عبداللہ اللہ پا ہے جدو سی دار علی شاہ صاحب پتہ لگیا ہے آپ نے خط ہے آپ نے فرمایا ہے غلام رسول تھی منکر کر تو بنیائے عبد اللہ چی نہ ہو سو غلام رسول بن سو ابد اللہ توجونا سجنا درد وکل بولو سمحانے مدین شہید گیا نے فلان مجماشقا پڑھنے آیا سیدار آپ جدو جنادہ پڑھا چار قریب کریب گئے آپ نے جدو پیچھے نگاہ ماری ہے سفر جدو نگاہ ماری بے ہوش ہو کے ڈگ پہ آپ جش آئیے پوچھا گیا لاج پالا کی وجہ ہے اجنا برا کی بنیا آئیں جنا د پھاؤں واسطے اگے بدے ہو پٹ کھا کے زمین ڈگ پائے بے ہوش ہو گئے کی وجہ آپ رو کے فرمان دینے یا رو میں اس واس کے رویا ماں اس واس سے بھی ہویا ماں میں نبی دا بیٹھا ماں سید زادہ ماں میں پوری جندگی قال اللہ وقال رسول دیا صدا والا نے حدیثہ پڑا ہیانے تفسیرہ پڑا نے ہر رات ادی رات اویلہ نصیب اٹھ کے رب دی بارگاہ دے اندر مولا مہربانی فرما اپنے یار کا دیدار دے ادا کر دے پر ایک رات بھی یار نے اپنے مکھڑے تو نقاب نہیں ہٹایا پر میں جدو جنا بن واسطے آیا وا میری نگاہ اور نبی کلیا نہیں آیا چار یارہ نو لے آیا اے اے اے سجنا درخل اللہ ادھر آپ سرکار فرما میں ادھر خان بال میں اک کمی برادری دا پر سونے سونیا او مدینے داجدارا کیا تیری شان اپنے چار یار لے کے آیا ہے کی محمد سے ہاں محمد دال وفا کی در ویخ میرا مدی کا تاجدار جناباس دیا گیا ہے اور سونے ایک گل کر لگا کلیاں بہ کے سوچیا جے کلیاں بے کے سوچے آجے قسم خدا دی کر کے آنا بڑیاں گلاں سمجھے چاہ جانگی ہو غازی ملک ممتاد حسین قادری رحمت اللہ تعالیٰ و سجنہ جوانیون ان انہی ان آخ دے جوانیون ان انہی ان آخ دے کہ زمانہ محلے والے محلے والے محلے والے ہات چ دعو کران محلے بھی جا گل فیلا چڈیا ہوندی ہوں سلطان عجوبی ورگیاں بابے اج بھی دعواں کرتے نے مولا کوئی اجوبی ورگا شیرا فرماد جبانی ہندی خیر درویش کامتاز حسین گسل دتا ہے ہے جبان ہوئے پانسی کا فندا آئے پانسی کا فدا آئے تھا لمیاں ہو جانا نے نشان پہ چاہتے نے پرمانو ہی سائب فرما نے اص جدو نہلان تے لٹایا تلٹایا گلے تے بڑی نگاہ پائی ہے گلے تے بڑی نگاہ پائی ہے وہ سن جنابے والا رسے دا نشان نظر نہیں آیا وہ سان نشان, نشان نظر نہیں آیا اور کلیاں بہ کے سوچا جے جاپے اندر رسا پایا ہوئے گا اتنے آ کے کنے ہاتھ رکھ لیا ہوئے گا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق استاد لا مفتی پیر سے علی شاہ صاحب ہاں سجنا درے خنجر چلے کسی پر اور ترفے ہم امیر خنجر چلے کسی پر اور تڑپے ہم امیر سارے جہاں قدر ہمارے جگر میں ہے تو جو نہیں فرمائی نظر آتا اخرل بولو سبحان اللہ سجنا ادھر گل سننا جے میرا رسول پڑھنے آیا کیوں ٹگن پتا لگ جائے کی محمد سے تو ہم تیرے سجنا اگلی گل سنے گا اگلی گل سنے گا کلیا بہ کروے گا اللہ اقبال رحمت اللہ تالا لے آپ شہیدانِ نموسِ رسالت رائے محمد کمال دی کتاب ان دی اندر لکھیا ہویا ہے جدو قادر موتین شہید رحمت اللہ تعالیٰ آپ نے دفن کیتا گیا ہے آپ نے جسم شریف جدو قبر دندر رکھیا گیا ہے آپ نے جسم شریف جدو قبر دندر رکھیا, رکھیا گیا ہے قبر دروادہ بند کرنا ہے علامہ اکبار رحمتہ اللہ تعالی نے اپ جانتے ہوئے اپ فرمایا یارو پرا ہو جاؤ میں آخری گل غازی نال جا کے کرنی ہے آخری گل غازی نال جا کے کرنی ہے علامہ اکبار رحمتہ اللہ تعالی نے اپ سرکار اپ سرکار خبر دے اندر اتر گئے قبر دے چلے گئے قبر دے اندر چلے گئے ایک گل یاد رکھیا جی المدین شہید رحمت اللہ تعالی دا مثال و نو ماد اللہ آپ جگ جاند سادہ شیر اے رو کے یار دینا تو مادنی لئی بلکہ پھندہ کا لئی چلے اے درویخ آجر دین یار دی دی، یار دی جڑے خوش ٹاکیاں لبیاں پر جی محمد کریم دیا دی اندر پھانسی کا پندرہ یار تا کے خوش ہو سجنا تج آپ مالی لا بارسا قبرستان درد کر دیا گیا لا بارسا قبرستان کر دیا گیا پر سونے ادھر وہ جڑا نبی دا ہوے وہ لا بارس نہیں ہوتا وہ لا وارس نہیں ہوتا وہ جا بارس مدینے کا دار ہوے وہ لا بارس کھے ہو سکتا ادھر سجنا میاں مانی دندرابنو لامان ساں دے قبرستان دندر دفن کر دیتا گیا دی وہ سونے دروے آپ دی خواہش کی سی کہ میں نو لاہور میاں نی شریف قبرستان دندر دفن کیتا جاوے ان آپ دی وسیعت ربورہ کرنا دی اللہ میں اکبال کے بدیا ہے فرمایا انگریزو سادہ غادی وسیعت کر گیا دی آسام شریف قبرستان کے اندر دفن رہا ہے تو لاوارساں قبرستان دندر دفن کر چڑیا ہے اے گل جدو اگریزا نے سنی ہے اگریز آخریز آخر اگر چلا لاہور درد جائے گا قتل تلوکارت ہو جائے گی لڑائیاں پی جان گیا علام اقبال روم کے فرما ہے آشق دنازا ہے وہ بندے قتل ہو جان تے کار اگر کسی نو ٹوٹا بھی آ جائے اقبال نو پھڑ لے آ جائے نارائ تقریق نارا رسالت نعرہ تحقیق حضور خالجا, کتب شفی محمد تشتی صاحب توجہ اینا سجنہ دا اللہ ایدر بے اینا سجنہ. توجہ. اکبار رحمت اللہ جنا ات جناب والا لاہور دریا ادھر پچھلی گل آلے پاسے آنا وا کہ جدو آپ قبر دندر رکھیا گیا اللہ تال آپ نے فرمایا یارو میں گادی کرنی ہے پرا ہو جاؤ آپ خبر در گئے خبر درد گئے دو منٹا تو بعد باہر آئے آپ جناب چیخا مار مار رو رہے آپ پوچھا گیا لجپال کی وجہ ہے کیوں رو رہے ہیں آپ نے فرمایا یارو تنقیدہ ساں میں قبر دندر گیاں ہاں قبر دندر گیاں ہاں وہ سونے ہو ذرا دل نرم کر کے گل سنے آجے کل ذرا دل نرم کر کے سنے آجے ذرا دل پاک رکھ کے سنے آجے ادروے غازی المدین شہید رحمت اللہ تعالیٰ آپ دی قبر دندر جی دوں گیاں خبر دے اندر میں غازی دا جنابے والا چہرے تو کپڑا ہٹایا میں آکھیا غازی تو محمد دا وفادار ہے کیڑا محمد دا وفادار ہوے اوہ خاندانی ہوندا ہے تے جڑے خاندانی لوگ ہوندے نے خاندانی لوگ ہوندے نے احسان دا بدلہ احسان نال دن دینے احسان دا بدلہ احسان نال دن دینے دین او غازی تنو بتائے کہ تنو لا مارسان دے قبرستان دے اندر انگلیا نے دفن کی تاسی دمانت دے کے آدھی جان درمانت دے کے تیرا جنادہ لاہور جندر لے کے آیا وان سونے آن میں احسان کا بدلا احسان نہ لینا چاہتا ہاں ہن جدو قبر بن دو نہیں ہے مدینے دے تاجدار تشریف لان گے وہ جنہوں تینوں زیارت ہو جاوے ہتھ بن کیا کھیلت فالا اقبال کسے کامدہ نہیں ہے تیرے غلامہ دی صاف دے اندر محر علی کھلوتا ہے تیری غلامہ دی صاف دے اندر بابا فرید کھلوتا ہے تیرے غلامہ دی صاف دے اندر تیریاں جتیاں جان والا خونس الورا ہے میری کی اوقات ہے بس تیرا غلام تیری بارگاہ تری بارگاہر سلام پیش کرتا ہے غازی میرا سلام پیش کر چھوڑی این گل کی غازی نے اکا کھولیاں نے فرما ہے اقبال پارتے ہو کیوں دیر پیا کرنا ہے جس دی خطر پان کا پندہ پایا ہے دیر کوں پیا کرنا ہے ایسا یار دا بخرا تکڑا ہے نقفی نا رحقی نارا حضور قطب مسود خواجہ محمد شبیرت پاس امام الغارت مفتی محمد بدل عمد چشتی کابہ بادل کی حق کی, تو کی توجونا سجنا درد کرن ملو نہ سبحان اللہ سونے اس گل دے گل کھل جانی ہے کی محمد نے تو ہم تیرے ہیں سونے ایک اور گل ادھر نا میرا مدینے دا تاجدار وہ جدو میدان بدرو لئے مدینے کا تاج دور جدو میدان بدر والا بدر دا میدان یاد رکھا جے سونے مدینے کا تاجدار دار مدنی صلی اللہ وسلم آپ جدو جی مدینے تروانا ہوئے آپ نے اپنے گلام نو یہ سی فرمایا آسا نال جنگ کرنے نبی سرور نے فرمایا سی، کافر آ رہا ہے، اسا نے جا رہا، نے لشکر آ رہا ہے اصا نال جنگ کرنے جا رہے کر ترائے سو تیرہ ترائے سو تیرہ کولوار نے او مفت سر جا سامان ان کے قافلے نو پھڑنا سی پر اگے گئے نے پتہ لگیا ہے قافرا دا تے پرلے پاسو ٹر گیا ہے 1000 دا لشکر پیوندا ہے میرے نبی نے اپنے یاراں نو فرمایا او میرے یارو تہاڈا کی خیال ہے اگر واپس جانا چاہندے ہو تے ٹر جاوو اے محمد نے روکلا انہوں نے حت بر کیا کیا لجبالا عشق والے سن عقل والے نہیں سن و جرے خالی عقل والے نہیں سن کہوں کہ جرا خالی عقل والا ہوں گا ہے و نفع نقصان سوچنا ہے پر جرا عشق والا ہوں گا ہے و نفع نقصان نہیں سوچنا و تیجار دیرہاں مجدان ہے یارا نے اد کی اصا موسا کریم کی کو می آخنا اے موسا تے تیرا رب جائے اصا اتے بیٹھے ہوئے سونیا تو سونے تل تر ربد چلے اسا بھی جاو گے سونیا تیرا حکم ہوئے گا گھوڑے بھی سمندر اگے سنیا جیت بجو اپنے موضوع گل رلان لگا اگے سنیا جے ادر ویخنا حضور نے اپنے یارا نو فرمایا اے گل بعض صحابہ کرام نے کی میرے نبی نے جتوں فرمایا جتو کی خیال باد نے تی ارد تو فرما اوڑے سمندر گے میرا نبی دوبارہ یار دو کی خیال ہے انسار سہاب انسار امدین والے اور سمجھ گئے حضور دشارہ سڈے ہو گیا حضور دا اشارہ ساڈے والے انسار کرام انسار کرام دی امیر ادرت رضی اللہ تعالی ہو آپ کھڑے ہوئے آپ کھڑے سا ہو گئے کر د جا تصا ساڈے کو پوچھتے ہو کی خیال ہے پھر سونے سیا کرنے سل ہی بالا من شی تھا وقت من شیت سال منشی تھا عاد من شی تھا خود بھی نبوان اناما شے تھا اور سونے آئے تیرا دربار ہوئے اسا مردیاں مکا نے تیرا اشارہ آئے گا وہ ساریاں جانا ہر شہ ل لٹا دیا گ تکبیر تقبیر رسالت نار تحقیق ناراجو سجنا ادھر بولو نا سبحان اللہ ادھر ویخنا توجہ آپ نے ارض کی را سونے تیرا اشارہ چاہے ہر شہ دے دیا گے ہر شہ لان اے گل جدو میرے مدینے در تائدار نے سنی میرا مدینے در تاجدار حسیٰ آئے مسکر ہے خوش ہویا ہے قدو خوش ہویا ہے جدو سعید بن ماد نے گل کی دیئے آپ دو خوش ہوئے اسے جنہ تاں کر کے جدو سعید بن ماد جدو مثال ہویا ہے سعید بن ماد جدو مثال ہویا حضور نے فرمایا یارو رب لالمی کدے کسی ویک کے نہیں مسکرایا پر جدو میرا یار بن سات رب دیارگاہ رب لالمی مسکرایا ہے میں عرض کی ربا کیوں مسکرایا ہے جواب ملیا ہے اساں دسنا چاہنے کی محمد سے ببا تون نے دام تیرے ہے بھی کے نہیں لگی رہے ہیں ربا تو قدر کسی ملوی کے حسیاں مسکر آیا ہے نہیں فیساد مرماز مسکر آ رہے ہیں اپنی شان دے مطابق وجہ کی واملہ ان ساڑے یار نو حسایا ہے جلساڑے یار نو حساوے کرزہ ساڑے دیا ہے ان ساڑے یار نو حسایا ہے کرزہ ساڑے دیا ہے کرزہ ساڑے دیا ہے نیمانی جاؤ بڑی تخت سڈ چیلنج کرنے ساڑی مولا بڑا خدمناک ہوئے گا سب کتاب شروع کردا کلیا بہ کے سوچا جائے سونے نے وفا اخیر کی حدیث پا کے میرا مدینے داجدار بہت پریشان پریشان نبیشارہ جہاں جی نبی اشارہ کرے ڈبیا ہوا سورج ڈبیا ہوا سورج ربار سجد کر رہا ہوئے ستر ہزار فشتے ہو لگاما کے لیا میرا نبی امر اشارہ کرے فرماوے نہیں آ سکے پاسا دیکھ بولا بے نے پر اللہ اقسم سونے آم شہر مکہ کی جی قسم اٹھانے کیوں گھر ہے مگر مکی دلیاں ٹورنا ہے جیڑے مٹی در قدموں قدم چوم لیند بے نیا ضرور پر مٹی بھی بڑی سونی لگتی ہے جی بے نیا مٹیو بنا جانور بنا کئی ٹی وی آ کے تبلیغ کرتے نا اس طرح تقریر کر رہے ہیں مگر گل یاد رکھا جی اسلام کی تبلیف واسطے پاکی ضروری اسلام کرنا ایک ٹی گشتیاں گپا مار مار کے, کے آخ میں اسلام ہے وہ جا اسلام دا وفادار ہوئے گا قسم خدا دی کر کے آنا ہیا وہ محمد دی یاد آ جائے گا محمد ابن کوئی نہم رہ سونے تھاپا نہیں مارتے تو اگو کپڑے کا خباڑا ہوتا ہے سمجھ نہیں لگی نے اگوں کیا ہے کپڑے کا خباڑا ہوں اسلام کا خباڑا ہے وہ کافر کیا سمجھن گے خلام محمد توجہ, توجہ, توجہ. اللہ دی اشانہ قدرتہ تحید بیان ہو رہی ہے کیا اشان ہے مولا دی انہیں کٹے کٹے دڑو بنائے کٹے کٹے مگروس بنائے کٹے کٹے کچھکو میں بنائے ایدر میں کوئی ایک میں مثال دینا ہاں پر جی تو محمد مصطفیٰ دیگا اللہ ایدر اندر تانگ پوے نہیں بھئی شکت نہیں ہے این جسلنا بسنا این جنہی ہے تحید سے رولا ہو جانتا ہے اگر محمد بیان بات ہو ٹوٹے میں بندہ جناب والا بنایا کافی ساری لٹو شٹو نے جہاز بھی بنایا ماوی سلامت تقریر کرنا ہر تھانے جا کے دسیا کر سلکے کابردست کاریگر کاریگری کی لڈو بنایا کرسی بنائی بنایا دوسری تھان ہر تھانگ ماردہ پھرنا تھوڑی شانا بیان کر رہا لڈو بیان کر رہا کن کر بیان کر رہا ساری چیزیں بنایا نے جہاز کا نام کیا جہاز کا نام کیوں نہیں لینا وہ جہی جی وائی نا نہیں لینا پتا لگتا کہ کیا اپنے ہے رب جی کیا بات ہے رب لال امید نے پر جدو محمد مستفا دی شان کی گل آئے جاب سن بیان کرنا پر اس چن کا ذکر کیوں نہیں کرنا جہاں اشارہ کر کے چند دے تو دی کا تیسرا رجو لوں من ربو کا معنی کیا رب ہے ما دینوں کا تیرا دین کیا ہے پر تقولو في حق هذا الرجل تیرا نبی ہے نہیں انجلی تیرے ساتھ کھڑی ہے ما كنت تقولو کی آخدان خدا سے کی آخنا ہے کی نہیں جد جی قبر نبی چمکدا تھکدہ چہرہ دیکھے گا کھے گا میں نر منا سے, بشر سے hmm. کہ نور <ساس> جیک رکھے کا دور <ساس> رشتہ دور دور کیتی جا رہا نہیں سنو؟ نہیں واسطے تقریر کردہ سی تیاری کردہ سی کلا پھار پھار کے جدو تکریر کرتا سا بس ادو کی آ مشہور گالے ہونا سی توجہ ہونا سی ایک سنی مولوی دوسرے ہے مناظرہ کس گل آئے سی بھی حضور غیب ہے, کوئی. غیب غیب غیب ہے غیب جدان لگا نہ پتا منازرا ہونا جی میرے کو پتا منازرا ہونا جگ ویک بندہ کیا اچھا بھائی کس گل سے نبی دل میں خیر کتاباں کتاباں مولوی صاحب جگتے رہتا نہیں, نہیں ای رات کتابہ کر, کر کے مطالعہ کر کرتا کر کر یار کوئی ایتالا کیڑا زبردستی سبحان اللہ کیا بات اللہ میں دے دے سارے دل دے حوال بھی جان دے نے اس مولوی صاحب مطالعہ کیا بات ہے یار ابھی کوئی سائے تو پتہ لگ رہا نبی کھ بھی نہیں جانا اخو آہیت آئی کہا وہاں تھے کہ دا زبردستہ والا ہے تو پتا پہ لگ ہے پہ نبی نو تے دیوار تو پچھے دا علم نہیں سی ہون اے حوالے لاب رہا سی کہ ثابت ہوے نبی کچھ نہیں جاندہ میں حوالے, حوالے لاب رہا سی ثابت ہوئے نبی سب کچھ جاندہ ہے دستو امتی ہوندہ حق انہیں ادا کیتا ہے یا میں کیتا ہے سمجھنے لگیلے در عزاقرال بولو سبحان اللہ <سلام> دا حق, <سلام> حق، گل آس اس پاس میرا مدینے مدینے رہے سن رب نے فرمایا گل تو شان لا سی منی جگ بنایا امت پتا نہیں کیا بنے گا رب نے فرمایا جبریلا یار نو آ سودا ہی نہ کر لیں ایک سودا کر یا بغیر سب کتاب تو چڈ دیا ادی تاب کر لو یا میں پڑھی جا تو اشارے کر کر کے چھڑائی جا دوسرا او. یا رسول اللہ کیوں؟ اے اے اے لفظ سینے سٹ کرتے اگر غیرت والا بندہ ہوا قسم خدا کر لے بس بھئی بس جو کر بیٹھے آ پسند دا نہیں اگر ادی دنیا بغیر سابو کتاب تو جنت چی ادی دیر بلیچ جانا نپیا جائے گنا وجہ فرش سے پہنچتا ہے کے آدھا سونے بچائی بچائی میری دوروں لو سونے بچائی سونے بچائی کو پورا ہو گیا ان بول نہیں سکتا میرا امتی پکار میں اپنی امتی گوارا نہیں میرا امت روایتی پیر بہو بولیا سناواں بولو سبحان اللہ فرمایا او پیرا جت بچنا بند ڈردیں ہوں پیر جیا او محبوب میں سبحانی میری خبر لو چٹ کر کے وہ پیر جنا دے وہ سونا پی رام بہ وہ تا پتنے لگ دے ترکے دی تاریخ پڑھ کے وفا وفا مدینہ دے جدوٹا بنا رب العالمین نے دھرتی نوکر بنا ہے دنیا دھرتی دن لوڈی بنا چھوڑیے ادھر ادھر قسم خدا کی کر کے آخلا وا حضرت بیدہ رضی اللہ چنگے چنگے چنگے چنگے ہے رسول کریم وسلم وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ کریم سجنا در آپ سرکار نو پتھر لگے کافر نے پتھر ماریا آپ دے سر شریف خوب لٹکیاں ہوئی سن لوہ کی خوب ٹوپی سی کڑی لٹکیاں کتوں پتھر وجہ جسم دن داخل ہو گئی آخری نے کھب گئی جدو جنگ ختم ہو گئی سیدھی کے اکبر اللہ خطال آپ سرکار کے بدے میں کڑیاں کڑنا وا ابوئی بنے جرا ہا گیا ہر باری پہ حصہ پاؤں دے آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میں دبیجر رہا اگے بدے سن سونے یہ دروے جی مت نال کی ربلا لمی ان پیار کر دے کے تحمد دند پایا کڑیا کڈنا کڑی جدو کٹی کڑی تر آ گئی ہے دند بھی باہر آ گیا دوسری کڑی نو جدو دند پایا ہے کھچی ہے دند بھی نال باہر آ گیا کر گئی ادھر میں پرال بھی باہر آ گئے وہ سن سونے میں انہاں نہ نال گل کر لگیا انہاں اپنے نال گل کر لگیا ہوا. اور جنہاں نے تاریخ اس واسطے منایا کہ جدو تاری چہرے تا بڑھا لگتا ہے اور پھر بندہ سونا نہیں, لگ دا اور دا متوجہ نہیں اور سجنا قسم خدا دی کنا اپنے چہرے نو سجاوگا کنہیں سوارے گا اور جنا نال چہرہ سجایا ہوئے چروندیاں چردیا ہے پر سونے وہ جی قرآن کھول کے جا نکلتا چہرے حسن والے جنوں قبر چاہتے نے قبر دی مٹی بھی انہوں دا ہایا کر دی برا تکبیر برا رسالت برا تحقیر سنن مصیہر بو اجا مصی محمد فضل احمد چشتی تا <سلام> او سजना اندرے قسم خدا دی کر کے انا او جنے سینے دے اندر ایمان ہوئے پھر سمجھے کہ جدی میرے چہرے تے داڑھی آئے گی نبی دی آئے گی ادوں میں کوجا لگاں گا نا نا قسم خدا دی اے تے زمانے دے کوڑے دا دیوانہ ہو سکدا اے کہ چہرے تے داڑھی آوے بندہ ہے لگے جدو جی نبی دی سنت سنتیاں پھر بندہ سونا لگتا ہے انج دیاں سوچا مسلمان نا دیا نہیں آدیاں وہ مسلمان داڑی بنا بھی بےٹے یہ نہیں سمجھتا میں سونا پہ لگنا مان. اے یہ سمجھدا ہے میں اپنے منہ تی ملی بےٹھا وا وہ جدو میرے چہرے تاڑی آئے گی سمجھا گا جی فلاں دی بہار آ گئی سن سونے درویش آپ کے اگلے دو باہر آ گئے محبت نال گل سنیا صحابہ سابا دے نے صحابہ سابا دے نے جن بھی اگلے دو دند نہ ہو وہ بندہ بڑا کوجا لگتا ہے لگتا ہے پر ابو پہلے بھی بڑے سونے سن پر جدو نبی نال وفا کردیا آپ پرمادے نے قسم خدا دی پہلے جڑا حسن سی وہ کجا جہا بھی ویخ دے انہیں اندر ٹر ہے دماغ خوش ہو جاتا ہے سیرت والے نے لیا جی کوئی صحابی پریشان آپ دور ہو سن جدوں میدان لگے جنابے والا ایران میدان لگیا ہے مجاہدین اسلام سرفروشان اسلام دا اسلام دے شیرہ دا مجاہ دین دا قرآن دے نال پیار کرمانیان دا وہ جنہوں میدان لگیا ہے ایدر چاند ہزار نے دوسرے پاسے لکھ نالو زیادہ نے سپہا سلار خالد ابن ولی سیف من سیوب اللہ مولادی تلوار امر فاروق رو پتا لگیا کافران دی فوج بڑی زیادہ ہے آپ نے فرمایا آپ نے فرمایا سپہا سالار خالد ابن ملید نہیں ابو بیتہ ابن چراحہ ہونگے لوگا نے عرض کی تھی اللہ جبالہ کی وجائیں جنگ بڑی نازو کون لگی جنگ بڑی نازو کون لگی ہے اساں فرمان دے جے اساں فرمان دے جے خالد ابن ملید نہیں ہونگے اللہ کیوں نازو بڑا رہو بے بڑا دبائے ہے بڑا کلبا ہے تسا معذول کر رہے ہو اور ابو بید بنے سیبا سلا بنا رہے ہے آپ نے فرمایا یار ایج لگتا ہے جنگ شکست ہو جائے گی جنگ بڑی بھاری ہے میں ابو ابن بنیجر ہوں واسے سفا سلار بنایا اے اے اے اے اے اے اگر مسلمان دیکھ قدم بھی گئے اے میدان چھوڑ کے پشامی ہٹ گئے اگر ابو میدا نے حس کے بخا دتا انہوں نے او میدان یاد آ جانا اے اے اے ہے انہوں نے ہر شع لوڑنی پر میدان چھوڑنا گوارا میرے کون سجنا ادھر سوال ہے۔ چند نہ ہو سامنے والے بندہ کو جا لگ ہے کی رات ابو بہت سونے کیوں لگ رہے ہیں جواب ملدائے ہے کی محمد سے فاتو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لاہو قلم تیرے ہے ادھر لاہو قلم کی میں تمہیں چھوڑ دے جڑا محمد ہے بند ہے قرآن دے مولا فرمان مولا فرماندہ میں رب جو چاواں مٹے چڈنا نو لکھ چھڈنا مولا جو لکھ آئے مٹے آئے نو لکھ رہے آئے جو پہلے لکھی جا سی غلط رخیجا غلط نہیں سی رکھی جا مولا تیرا ارادہ بدل گیا ہے جواب ملتا ارادہ بھی نہیں بدلیا ساڈا ارادہ بدل جائے میں رب اس شہر دو پا کلا پھر لکھیا مٹی کیوں پیا ہے نواں لکھ کیوں رہا ہے اگو جواب ملتا ہے لوہ کلم تیر ہے محمد نال وفا کر کے ہاتھ اٹھایا اسان تقدیر بدلنے پر یار دفادار ہاتھ اٹھا ہاتھ خالی نہیں موڑ دے تو جو سجنا دن کا اوکھلا سبھانا وہ سونے وفا نال وفا ادھر ادروے جا محمد دفادار بنیا اصا جگ اندرا ہے وہ جڑا میرے دے تاجدار ہے قسم خدا دی ہام اڈنا ہوئے اخیروں جگ سبحان اللہ یہ گل یاد رکھ ہما ما میں چڑ کے مسلمان کمال نہیں پائے گا اپنے سلاف کی تاریخ پڑھ میرا بابا دے آپ کے دربار درجی آئے آئے بڑا کمال لے آیا تیرے نال مقابلہ کرنے آیا ہاں آپ نے فرمایا اپنا کمال وہاں تیرے کومال کی ہے ہم میں جڑیا ہے آپ نے اپنی جی نو اشارہ تمین پہ کیوں پہ اٹ وہ جنوب اڈیے ان سر دن دلل دلل دلل بچی ہے زمین پہ لے آدھا ہے آپ کے پیروں بے آ گیا پیروں میں آ کے اپنا لا کلم پڑھا کے مسلمان کر دے وہ میں سمجھ گیا وا ہا اندر اڈنا کمال اگر اڑنا کمال ہوں گا ایتے تیری جتی اڑ رہی ہے اڑنا کمال لہی ہے محمدی وفا کمال ہے وہ سونیاں میرے باپ فرید نگسے آئے اوہ مسلماناں ہماں ویچ اڑنا کمال لہی ہے تیری شان کی ہے وہ جرے ہماں ویچ اڑن والے نے انہاں چتیاں مار مار کے مدینے دے تاج دار دے تربار دے لے آئے سونےزاں جنہیں سلیلے محمد دی جگ پورا قربان ہو جائے جنہیں اگریزا نو جگہ سمجھنا لے جگ سو جگ ندلنا ہے جہاں ادھر جنہ کی نکاہ کا مرکز جا سمجھنا ہے ترقی بندہ اچا ہوں کافر بوہے تا کے ہوں ادر وے کافر بوے جان والے کتیال بندے محمد فرشت شکوا کی شکوا کی سونے در ویخو کانونی گل کر گیا ستاد شاہ ساحب فرما نے گی ہو گی ہو گی ہو بورڈ لگے لاہور دور لگے لاہور دا یا جا رہی ہوئے ملتان بورڈ لگے بورڈ لگے لاہور دہی ہے ملتان والے چلان ہو جانا ہے کیوں بوڑ لاہور ہے گی ملتان وال جا رہی ہے پتہ لگیا بوڑ ہو رہی گھر چلان ہو ہے غیر قانون نہیں چشتی فقیر بھی کیوں بول ہیں سکول دیا دیواراں نے اتنے بورڈ لگے تالاب مدینے دا مدینے دا گڈی جا رہی ہے یورپ والے گی جا رہی ہے یورپ والے گی جا رہی یورپ والے چلانے چلانے اگلے گی کھو لینی نے اسی طریقے بور ہوا ہوئے بورڈ پدینے کا ہو نوجوان کی ہدیا نو موڑ دل چل جائے گا و جنوں گھنٹی نان رات روک دے سواری بول نے اسی طریقے لکھیا سی پورے تے لکھیا سی میں جدو تھان سے تھا تھا وہ کدے کلب کے اندر روک آئے کدے بغیر روکے آئے کدے اگریز کے دربار سے روک آئے ادو فکیر چشتی بوڑھ بدل دے یا راہ بدل دور مدینے کا نہ ہو اگر بوڑھ مدینے کا ہوجوان نو راہ اگریز کا نہیں مدینے کے دا تاج تار ہی بھاگنا چاہیے جو نا او نا و سونے و سائن گل کرنے او پر جیسے بورڈ لائے نے مدینے کا بورڈ نہ ہوگا پھر سونے جی اگر مدینے کا بورڈ لانا یا تو اگریز لکھی آؤ نکل سکیاں لکھی ہوگریز لیا سونے جی اگر فرمان مدینے تاجدار دا پھر کردار بھی مدینے تاجدار ہی دا ہونا چاہیے بولیا ہے سناو تو ہے بولو سبحان اللہ شاعر آخر تعلیم کے ٹھیکے دار نے تعلیم کا مانا کیا جانے نہیں فرمائی گورن سنیا جائے شاعر کی آخر تعلیم کے نے تعلیم کا معنی کیا جانے اجیرے نم ٹھیکار تعلیم دیا گئے انہوں کیا پتا ہوئے تعلیم دا مانا کیا ہوتا ہے تعلیم نچر تعلیم تعلیم دا مانا کیا ہوں بدار چردی ہوا دا کردار دے کے بٹھا چھو تعلیم کے نے۔ تعلیم کا مانا کیا دان جو خود ہی حیوان بنے بیٹھے ہیں انسان بنانا کیا اور جہاں آپ ہی لنگر بنے بیٹھے ہو انسان کتنا بنانا ہے وہ جنہوں دے پڑھائے ہوئے لوگوں دے حال ہوئے تو دفتر تر تیرے کو چاہ پوٹی نک نئے نک نا گے جو خود ہی حیوان بنے بیٹھے ہے انسان بنانا کیا جانے وہ یاد رکھ لے ادھر کافرانی تعلیم تعلیم پڑھائی دے انسان ڈگر بندے نے پر یاد رکھ لے ملا مول نے فرمایا نظر جعل والجاہل فاس والجاہل آپ نے فرمایا بلی دی نگاہ دی اندر دی تعلیم کمال ہی وہ کافران گل چڑھا ہے یہ درویش نگاہ کرتا ہے فاسکا نو نیک کردائے چاہے اور کتیاں نو انسان بنا چڑا لے گیا بنا دیا تو جی ٹائی نات پایا رکھ کے لات ماری سارے نہیں پتا شاید میرا کو انسان بنے جو پایا، تائی تو جو پیر مارے انسان بولو نہ اگلی گل واسطے ذرا اسی بات سبحان جو خود ہی بنے بیٹھے ہیں انسان بنانا کیا جانے تعلیم ہی بناتی ہے تعلیم ہی بناتی ہے تعلیم ہی بناتی ہے مرد ٹیپو کا سمسے جو خود ہی زنانہ خسلت ہو وہ مرد بنانا کیا جانے تو جنی فرمائی نے بولو نا سبحان اللہ ادھر ویخنا شاعر گر کر دے آخر تعلیم کے ٹیپو قاسم سمر کے مرد پر جی خود ہی زنانا خسلت ہو جانا نے کڑیاں کو پنجاب کالج پڑھائیاں لینا زمانے دے خسرے دے سکتے رے مرد نہیں بن سکتے اگر مرد بنانا علی برگا بنانا جنا خیبر نو ہاتھ پاوے پٹ کے بڑا مار آخر ت نے بڑی پتے آلی گل کی سکول کے باہر ہم دیکھتے ہیں حیا سے آری لوگ سکول کے باہر دیکھتے ہیں حیا سے آری لوگ بیرون خانہ یہ عالم ہے اندرونی خانہ کیا جانے بیرون خانہ یہ عالم ہے اندرونے کھانا کیا جانے جملہ بولنے لگا سجنا ادھر انصاف والے بندے بڑی, بڑی گل سجنا خدا دی کر کے آنا اختلاف رکھن والے گل کرا گا سویر ہوئے ایک پاس قرآن اٹھایا آجے ایک پاسے اسلام دی تاریخ پڑے آجے محمد بنے قسم دیا کہانیاں پڑھیا جے اسلام طور دے دے پھر کسے کالج تے بوے تے جایا جے اگر قرآن والے نظران آ چھٹی ہوئے کردار قرآن والا ہوئے کردار اسلاف والا ہوج لویا جی اچھا جھوٹے اسچے اگر ویخ دیکھن دے کردار یاد آوے 15 دیاں ٹپوشیاں یاد آن تے یاد رکھ لے اے پڑھائی نہیں اے او جڑی انساناں نو بندر بناوے پڑھائی تو ہوندی اے او جڑی انساناں نو فرشتیاں نال وی بنا چھڑ دی ہاں جا ٹر جا جا ٹر جا او جا کے ویکھ کڑیاں دا کالج ہوے جس وقت باہر نکلدیاں نے اگر کردار دے وچ سیدہ زہرا دے دی ضرور حق سنا کہ اللہ مقام روکی لوگ آخر یاد نہ کنجر یار کمال گل ہے جی چکا مارنا شہر چکا جا رہا ہے ایندے تره ج انہاں دے کردار کہ جنہاں چھکے چوکے ویکھ کے شاہد آفریدی تے عمران پر او دنیا تو اٹھ گئے او جنہاں دی اکھ دے حیا محمد ابن قاسم دی اکھ دی جرات ول ویکھ کے سلطان تعلق ہو گیا کمال علی بی بی چار دی دی نظرہ کل کے لک کے واہال کرام کوچ کہ مدنی اک کا گیا کمباری لڑکی کمباری لڑکی کہڑی ہوں جا ہویا ہوا ہو جنو میاں جنا و شعور ختم ہو گیا جنادیاں بچیاں دیاں تصویران چوکہ دے نٹکریاں رہیاں اور وہ ویخ ویخ کے خوشوں دے رہے گئے کہ سب خدا دی کر کیا نا مسلمان دی حیالی تھی اس تا کی مقام ہے کہ فرشتے بھی آپس کے اندر کے آخ دے گے کیا بات ہے کھلانے دی دیئے ان دی اک محمد دی اک نال دی سواد گے اللہ فرمان کیا مت اللہ دن ہوئے گا شاندار کرنے مولا کیرا گا آسا تیرا تک اپنے مجید حضور غور کرنا ایک گل اللہ تعالیٰ فرمایا ہے چوبیسواں شکار ہے اللہ, اللہ, اللہ کا ہاں ٹھیک ہو گیا حال بنے گا اللہ تعالیٰ وسیع کلا رب جنتیاں نال بھی جنتی حال ہوئے گا پچھو تو کیا جنتی پچھو دکے جنتی پچھو دکے گل سمجھ نہیں تو پچھو ہی جائے گا تو پچھو ہی جائے جدو حساب و کتاب ہو جائے گا نا اللہ فرماند وجو ہی مت والے دنیا نو اپنا دیدار کراو گے اپنا حسن گے ہونا پتہ ہی کیا ہے ایک مت کیا ہے ہونا انج ہے جدو دی اللہ دا دیدار ہو رہا ہوئے گا اللہ دی حسن نو تک رہے ہائے کے کے چل پور چلو تو چلو یار چلو موڑ مڑ پیچھا دیکھو یار کدھر لے جانے تکن یار کدھر لے چلو تکن در لے چلے تکن یار پوری زندگی رہے تو زور لا کے سونے بھی ہوئے گا چلو سونے بھی ہوئے گا چلو سونے چشمے چشمے مانا, مانا, مانا, مانا سنو ایسا چشمے چشمیں رب سونا اندر آئی نہیں سربو پی حال بخار او فری ساری رات جاگیا نہ پریشان ہو او جدو کیا مت لا تہار آئے گا دے پردہ اٹھا کے یار گے یار ویکنا نصیب ہوئے گی جنہیں دنیا دے اس آنکھ نو پاک رکھ گا فلما تیر عورتوں کے تکل تاک رکھے گا گا گا دے تو کے اج جنا گندیا ہے دل لا جنہ پیشاب شریف واجب پشاب کیوں؟ جاوے دوزخ دندر غیرت دوارا سمجھ یا نہیں آئی؟ بس کافی ہے اللہ تالا مولا تالا میرے بھولے لفظ اپنی بار قبول و منظور فرما ہو گیا اللہ عالمی اور اللہ جلہ مجدور کری جس بچے دی پیدائش علیہ علیہ خطاب ہو گیا ختم ایک منٹ اگر تہر جاؤ تو گل اگری کر لیے بٹا ایک منٹ منٹ تشریف رکھو ختم کر سوال یہ ہے کہ عورتوں کا ملاد ہوتا ہے اس بارے کی خیال ہے میری گل سنو سو ات بن کے نہیں گل کراگا اسلام دا فائدہ نہیں کر سکتے کم از کم نقصان اسلام دا نفع نہیں کر سکتے کم از کم نقصان بھی کرو جتوں تک مسئلہ ہے میلاد دا بڑے غور ہوتا مسئلہ بیویا کٹیا ہو جان تھردیا بیبیاں نے چل بیٹھ بھی لینو شریف آپ کی سیرت پاک دے واقعات بیان کیتے ہیں چیزاں در دوبار نہیں گھر دسے اگر انڈ ملاد شریف ہوئے یاد رکھو بالکل ناجائز نہیں مگر یہ آخ د کہ سراسر سر بی لوفر بیمانے کمینے چوڑے چمار اور لچے لفنگے گلی چکر پھیرے لال آواز کن سونی باجی دیواز کی نہیں سونی ہے رحمت پائے گی مگر یہ ہے کہ میرے باہر نہ میرے علی پھیلا گیا میرا شیر ربانی پھیلا گیا امام احمد رضا پھیلا گیا میلادیاں گھر بیٹھ کے محلے پورے چمکیلے کپڑے پائے ہو رہی ہیں جا رہی ہیں گلی درحجائی کا محل ہے نا تا رہی نے اگ نہیں لائیں جی لاگ جانے نہیں بجائی جانیا پورا محلہ سن رہا ہے یار لانت نہیں پیسے بابیا نو خاگ گی پہ رب رسول لوگ اس بعد بندیاں بھابیا گز ہاں یاد رکھو جی مرد دہ جی جس مذہب قوم کے مرد دہا ہونا بیان چاہیے ہری اور فقیر پاس پاس کر کے اللہ اور سمجھ تعالیٰ